شاید فرمایا و عز اور یاد کرو جب اور موسا قومی موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم ذکرو نعمت علیہ علیکم اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی عز جافی کم انبیاء جب اللہ نے تمہارے درمیان انبیاء کو مبعوث فرمایا بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء اور ایک روایت کے مطابق تقریباً اسی ہزار انبیاء بھیجے گئے وجہ عالق ملو کا اور اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں بادشاہت عطا فرمائی بنی اسرائیل میں جس طرح نبوت انہیں عطا کی گئی اس طرح بنی اسرائیل کو دنیا کی بادشاہت بھی عطا کی گئی وہ آتا کم مالم یو احدم من العالمین اور اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو جہاں میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائیں کہ منو سلوہ تم پر اترا بادل سایبان بن کر تمہیں سایہ دے رہا ہے بارہ چشمے تمہارے لیے پھوٹ پڑے تمہارے لیے سمندر میں بارہ راستے بنا دیے گئے اور فرون اپنے ساتھیوں سمیت غرق ہو گیا تو ایسی بے شمار نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی اور جہاں میں کسی اور کو یہ نعمتیں عطا نہیں فرمائی تو تم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو حضرت موسا علیہ نبینہ سلاۃ وسلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے راستے میں سمندر آیا سمندر کے بارہ راستے بن گئے اور بنی اسرائیل اس سمندر سے پار ہو گئے فرعن اس سمندر میں غرق ہو گیا جب فرعن اور فرعون کا لشکر اس میں غرق ہو گیا تو اب آپ بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ مصر آ گئے اب مصر میں بنی اسرائیل کی حکومت ہو گئی فرون کی جو چیزیں بچ گئی تھیں ان چیزوں کے بنی اسرائیل مالک ہو گئے لیکن اصل میں بنی اسرائیل کا مسکن مصر نہیں ہے اصل میں ان کا وطن شام فلسطین کی سرزمین ہے بیت المقدس کی سرزمین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ مسکن رہا ہے اور یعقوب علیہ سلاۃََسلام اپنی اولاد کو لے کر مصر آئے تھے جب حضرت یوسف علیہ صلاحت والسلام مصر کے بادشاہ بنے اور پھر یہ حضرت یعقوب علیہ صلاۃ والسلام کی اولاد مصر میں آباد ہوئی اور چار سو سال گزر گئے اب دوبارہ حضرت موسا علیہ صلاح والسلام نے اس قوم سے کہا کہ تمہارا اپنا جو اصل وطن ہے وہ شام فلسطین کی سرزمین ہے وہاں تمہیں جانا ہے وہ بڑی بابرکت سرزمین ہے اس سرزمین پر اس وقت کافروں کا قبضہ ہے تمہیں ان سے جہاد کرنا ہے اور پھر اس سرزمین میں داخل ہو جانا ہے حضرت موسا علیہ صلاح والسلام نے یہ وعدہ فرمایا کہ جہاد ہوگا مقابلہ ہوگا مگر یہ تم سمجھ لو کہ فتح ہمیں ہی ہوگی فتح کا آپ نے وعدہ بھی فرما لیا اشاد فرمایا قَوْمِ الْأَرْضَ كَتَبَ اللَّهُ <لَكُم> آپ نے فرمایا اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس زمین مقدس میں جس کی فتح اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے ادباری کم تم پیچ پھیر کر نہ پلٹ جانا فتن قلیبو خواصرین ورنہ تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے یعنی جہاد سے منہ مت موڑنا حضرت موسا علبینہ والی سلاۃ وسلام لشکر لے کر شام فلسطین کے قریب پہنچے تو جو قوم کے بارہ سردار تھے یہ قوم چھ لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور اس کے بارہ قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا سردار الگ تھا تو حضرت موسہ رنبینہ والی صلاح و السلام نے بارہ سرداروں کو اس بستی میں بھیجا اور فرمایا جا کر وہاں کے حالات دیکھو کافروں کی فوجی طاقت دیکھو ان کی تیاریوں کو دیکھو اور ان کی کمزوریوں کو دیکھو لیکن آپ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم حالات صرف مجھے بتاؤ گے اپنی قوم کو نہیں بتاؤ گے تاکہ قوم مزدل نہ بن جائے ان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں یہ بارہ سردار گئے اور وہاں دیکھ کر آئے انہوں نے کیا کیا کہ اس قوم کو بڑا چڑھا کر اپنے بنی اسرائیلی لوگوں کے سامنے پیش کیا یہ جی بڑے لمبے چوڑے ہیں بڑی طاقت ہے ان کے پاس تو ایسا اصلہ ہے کہ جب یہ میدان جنگ میں آتے ہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک آنکھ کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی سارا جسم لوہے میں غرق ہوتا ہے ایسے طاقتور لوگ ہیں بہت جدید اسلحہ ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس طرح کی باتیں انہوں نے قوم کے دل میں ڈال دیں جب قوم کے بڑے ڈرپوک ہو جائیں بزدل ہو جائیں تو قوم بھی بزدل ہو جاتی تو جب یہ قوم کے سردار نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تو قوم بزدل بن گئی سوائے دو سرداروں کے حضرت یوشا بن نون اور حضرت طالب بن یو قنا یہ دو سردار تھے جنہوں نے قوم کو حالات نہ بتائے باقی سب نے بتا دیا تو قوم نے کہا قالو یا موسا قوم بولی اے موسا ان نفیحا قوم جب پیش اس فلسطین کی سرزمین میں قوم جبارین ہے بڑے خطرناک لوگ ہیں زبردست اور توانا لوگ ہیں وہ ان لن خلاحا ہے یا خرجو اور بے شک ہم اس بستی میں اس وقت تک ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ قوم اس بستی سے نکل نہ جائے بڑی عجیب بات کرتے ہیں آئے ہیں میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے تو کیا کوئی کافر بغیر جنگ کے اپنی بستی چھوڑ کے جاتا ہے تو کہنے لگے یہ چلے جائیں تو پھر ہم بستی میں چلے جائیں گے ہمیں ان سے جنگ نہیں کرنی فعین یا خرجو پس اگر وہ اس بستی سے نکل گئے فعین داخلون بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے کالا راجو لانی مین الدین یا کہا دو مردوں نے حضرت یوشا بن نون اور حضرت کالب بن یو نے یہ وہ لوگ تھے یہ خوفنا جو اللہ کا خوف کرتے انعم اللہ ماں اللہ نے ان دونوں پر اپنا خصوصی فضل و انعام فرمایا اور ان پر بزدلی تاری نہ ہوئی وہ بہادری کے جوہر رکھتے تھے انہوں نے کہا دیکھو فتح بالکل یقینی ہے واقعی ان کے جسم بڑے لمبے چوڑے ہیں ہتھیار بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں مگر اندر سے یہ بزدل قوم ہے یہ کافی قوم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی صرف تمہیں کیا کرنا ہے ادو قلو علیہ مل تم زبردستی شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تم داخل ہو کر تو دیکھو یہ قوم تمہیں دیکھ کر بھاگ جائے گی صرف تمہیں اتنا کرنا ہے کہ ہمت کر کے مقابلے کے لیے شہر میں داخل ہو جانا ہے فعید دخل تم ہو پھر جب تم شہر میں داخل ہو گئے فعن کم غالبوں تم ہی غالب آؤ آو اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کا اصلہ جدید ہے یا ان کی طاقت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے تو تم مسلمان ہو اور مسلمان کی تو شان یہ ہے وہ اللَّهِ اور اللہ پر فتوکلو پس تم توکل کرو بھروسہ کرو ان کون تم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو ان لوگوں نے حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کے ان دو ساتھیوں اور جو قوم کے دو سردار بھی تھے حضرت یوشا بن نون اور کالبن بن یوقنا ان دونوں کو یہ قوم مارنے لگی اور کہنے لگی کہ ایسے مشورے ہمیں قبل قبول نہیں ہیں پھر انہوں نے فیصلہ سنایا قالو یا موسا وہ کہنے لگے اے موسا علیہ السلام خلاح اب ادم ماد ہم کبھی بھی اس بستی میں داخل ہی نہیں ہوں گے جب تک یہ کافر قوم اس میں موجود ہے تو بلا وجہ ہم پر کوششیں نہ کی جائیں ہمارا ذہن بنانے کے لیے محنتیں نہ کی جائیں فضحب انت وہ رب پھر اس قوم نے بے ادبی کی اور کہا آپ جائیے اور آپ کا رب جائے فقات بس آپ دونوں جا کر جنگ کریں ان نہ ہا ہونا قاعدون. بے شک ہم تو یہیں بیٹھے ہیں نوالے یہ موس علیہ صلاحت وسلام کی قوم نے یہ الفاظ کہے ایک غزبے کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے رائے لے رہے تھے تو ایک صحابہ کرام کا گروہ خاموش تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا وہ انصار تھے تو مہاجرین تو اپنی بہادری کا اظہار کر رہے تھے انصار خاموش بیٹھے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی طرف دیکھا تو انصار کے سردار کھڑے ہوئے اور ارض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خاموش اس لیے ہیں کہ مہاجرین ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں تو یہ ہم میں تعظیم کے لائق ہیں تو ان کی تعظیم میں ہم خاموش ہیں ورنہ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے تو ہم موسا علیہ صلاح وسلام کی قوم کی طرح نہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور وہ جہاد کرے بلکہ ہم آپ کے قدموں پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے اتنے پیارے صحابہ کرام کے متعلق اگر کوئی بے ادبی کا کلمہ کہے تو وہ کیسا محروم شخص ہوگا حضرت موسا علیہ السلام نے عرض کی ربی اے میرے رب انی لا املی کو اللہ نفسی و عقیب میں صرف اپنی جان کا مالک ہوں اور اپنے بھائی کا مالک ہوں میں خود جہاد کر سکتا ہوں میرا بھائی میرے ساتھ جہاد کے لیے جا سکتا ہے مگر یہ سرکش قوم ہے یہ جہاد کو تیار نہیں ففرق بیننا و القوم الفاسقین فکیم ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان تو فیصلہ فرما دے کو اللہ تعالی نے فرمایا فن نہ محرمتن علیہم اربعین اربائین کے معنی چالیس اشاد فرمایا کہ پس بے شک یہ بیت المقدس کی سرزمین اس قوم پر چالیس سال کے لیے حرام کر دی گئی ایک بہت بڑا میدان تھا جسے مفسرین نے میدان تی قرار دیا اس میدان تی میں یہ قید کر دیے گئے کھلا میدان تھا لیکن سارا دن اور ساری رات چلتے رہتے لیکن اس میدان سے باہر نہ نکل سکتے چھ لاکھ افراد اس صحرا کے اندر قید کر دیے گئے اور چالیس سال تک وہ قید رہے اور پھر چالیس سال کے بعد جو زندہ بچ گئے انہوں نے پھر جہاد کیا اور فلسطین کی زمین کو آزاد کیا شا فرما یتی ہو نہ وہ زمین میں مارے مارے پھریں گے گر بدر کی ٹھوکرے کھائیں گے لیکن چالیس سال تک اس زمین سے باہر نہ نکل سکیں گے فلا القوم الفاسقين پس اے پسا علیہ السلام نا فرمان قوم پر آپ افسوس نہ کرنا یہ سزا مقرر کر دی گئی اس واقعے میں یہاں یہ عبرت ہے کہ آج یہودی جو حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ تراضات کرتے جس پر یہ آیات نازل ہوئی یہ نشانے مل جائے تو ہم عمل کریں گے یہ نشانے مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے فرمایا ان کو تو ساری نشانیاں ملی انہوں نے کیسی بے ادبی کی تو یہ تو انبیاء کی بے ادب قوم رہی ہے تو ان کے آبا و اجداد میں بے ادب لوگ گزرے ہیں اور یہ انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے اس کا دوسرے نقطے کا تو اس واقعے میں ہمارے لیے بھی بڑی عبرت ہے کہ قوم جب گناہوں میں پڑ گئی اور نبی کی نافرمانی کی تو ایک مقام وہ آیا کہ اس پر بزدلی کو مسلط کر دیا گیا یہ بزدل بن گئی اور جب بھی کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے روگردانی کرتی ہے تو وہ بزدل ہو جاتی ہے اب چونکہ یہودی حسد میں مبتلا تھے اس مناسبت سے حسد کی تباہ کاری پر مشتمل ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حسد انسان کو کیسا تباہ کر دیتا ہے حسد کسے کہتے ہیں حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت پر جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ وہ سامنے والا اس نعمت سے محروم ہو جائے اور ایسی نعمت مجھے مل جائے کسی کے مال پر حسد کسی کی صورت پر کسی کے کردار پر کسی کے مقام و مرتبے پر کسی کی شہرت پر کسی کے علم پر کسی کی آواز پر حسد کسی بھی نعمت پر ہو سکتا ہے حسد ہمارے دل میں ہے یا نہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر حسد دل میں ہوتا ہے اس سامنے والے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اتنا افسوس نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات خوشی ہوتی ہے اور اگر اسے خوشی محسوس ہو یا کوئی نعمت ملے تو مومن مومن کی نعمت کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات رنجیدہ ہو جاتا ہے یہ اعلیٰ ہے تھرمامیٹر ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں حسد ہے یا نہیں ہے حسد اتنا باریک ہوتا ہے کہ بس اوقات انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ میں مسلمان سے حسد کرتا ہوں پر جو مسلمان سے حسد کرے کل رز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے نامۂ اعمال نیکیوں سے خالی ہوں گے اس پر اگر آپ مزید تفصیلات اور معلومات حاصل کرنا چاہیں بلکہ ہمیں حاصل کرنے چاہیے تو یہ کیسے حاصل کیجئے ہمیشہ کا ٹینشن Tension forever.